تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان ہم نات بچوں کے لیے سلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کری بہا رہا ہے ڈبلو ڈبلو اپنا ڈاٹ رہا ہے کام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 يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك, فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله لذين جزشتا برف کے دوران لاؤڈ سپیکر میں خرابی پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو الحمد بہت بڑی تعداد میں درس میں شرکت کرتی ہیں وہ درس کا کافی حصہ سننے سے محروم رہیں اور ان کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے کہ پچھلا درس دوبارہ دوہرایا جائے تو آپ حضرات بھی قند مقرر کے طور پر دوبارہ سن لیں اور اللہ کا کلام تو ویسے ایسی چیز ہے کہ بار بار سننے کی ہے الحمدللہ یہ کوئی رسمی واض تقریر اور جلسہ اور پروگرام نہیں ہوتا قرآن کا درس ہوتا ہے اللہ کے کلام کی تفصیر اور تشریح ہوتی ہے اور مقصد یہ کہ دلوں میں ایمان بیٹھ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ جائے قرآنِ کریم کی محبت بیٹھ جائے اور اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دیں تو اس لیے کوئی مضمون بار بار سننے کو بھی ملے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ویسے خود قرآن کریم میں آپ اگر دیکھیں تو اللہ پاک نے مضامین بار بار بیان کیا ہے توحید کا مضمون بار بار بیان ہوا نبوت کا مضمون بار بار بیان ہوا آخرت کا مضمون بار بار بیان ہوا تو یہ جو مضامین ہیں اللہ پاک نے تکرار کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور ویسے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ گزشتہ درس میں لاؤڈ سپیکر کے ناکام ہونے کے باوجود اور خاموش ہونے کے باوجود ہمارے یہ ساتھی جو درس کے لیے آتے ہیں شدید گرمی کے باوجود بڑی محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھے رہے تو یاد رکھیے کہ اصل چیز جو ہے وہ تو ہے بندے کی سچی طلب اور تڑپ بعض اوقات کہنے والا اگر کمزور بھی ہو اس کے اندر عملی اعتبار سے علمی اعتبار سے کچھ کمزوریاں ہوں لیکن سننے والوں کے اندر سچی طلب اور سچی تڑپ ہو تو اللہ پاک ان کو محروم نہیں فرماتے تڑپ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ زین میں آیا ایک شخص جو شدید تڑپ رکھتا تھا ہر مین شریفین کے سفر کی مگر جیب اجازت نہیں دیتی تھی تو وہ اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس حاضر ہوا جو ہر سال ہی جاتے تھے اور روتا ہوا تڑپتا ہوا حاضر ہوا کہ حضرت آپ تو ہر سال جاتے ہیں میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھے بھی حاضری کی سعادت نصیب فرما دے تو انہوں نے فرمایا کہ کاش ایسا ممکن ہوتا کہ میں نے آج تک جتنے حج اور عمرے کیے ہیں وہ میں تجھے دے دیتا اور یہ جو تڑپ تیرے اندر پائی جاتی ہے یہ میں لے لیتا تو یہ جو تیری تڑپ ہے یہ میرے حج اور عمرے سے کہیں زیادہ اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے تو اللہ پاک یہاں اس طلب کو دیکھا جاتا ہے تڑپ کو دیکھا جاتا ہے اور ایسے لوگ محروم نہیں رہتے ہیں تو بہرحال کبھی بھی ایسا موقع ہو تو اس میں آپ حضرات اللہ پاک کی طرف متوجہ رہیں ذکر کرتے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں اللہ کے گھر میں طلب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھنا بھی بغیر سننے کے بیٹھنا بھی انشاءاللہ اللہ بیکار نہیں جاتا ہے نئے کا محروم بھی محروم نہیں ہے تو یہاں کا جو بظاہر محروم نظر آتا ہے وہ بھی حقیقت میں محروم نہیں ہوتا تو آج ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی چاہت کو دیکھ کر اور ان کی طلب کو دیکھ کر سورت الماعیدہ کی ایت نمبر اکتالیس سے دوبارہ درس کا آغاز کر رہے ہیں حالانکہ یہ درس پہلے ہو چکا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہر رسول اے رسول قرآن کریم میں اللہ پاک نے دوسرے امبیا کرام نام علیم السلام کو تو نام لے کر پکارا ہے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا ہے آپ کو یا آدم ملے گا یا موسا ملے گا یا عیسیٰ ملے گا یا زکریہ ملے گا یا یحیا ملے گا لیکن یا محمد آپ کو قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ملے گا بلکہ کہیں اللہ پاک نے یا ایوہن نبیو فرمایا کہیں یا ایوہل المزمل فرمایا کہیں یا ایوہل مدثر فرمایا اور کہیں یا ایوہر رسول اور یا ایوہر رسول یہ پورے قرآن کریم میں دو دفعہ آیا ہے اور دونوں دفعہ سورہ معدہ میں ہے پر میں کہ یا رسولو اے رسول اے میرے پیغمبر لا حسن کلینار او نفیل کفر آپ ان لوگوں کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی حرکتوں سے آپ غم زدہ اور پریشان نہ ہوں یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ آیا ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے سمجھایا ہے کہ آپ زیادہ غم نہ کریں زیادہ پریشان نہ ہوں حضور اپنی امت کا بہت زیادہ غم کیا کرتے تھے اور امت کی ہدایت کے لیے تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے جس کا اندازہ سیدہ اش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور جب رات کو روتے تھے اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے گھٹی گھٹی سی آواز نکلتی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کے ابلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے تو بہت دکھ بہت غم کہ یہ ہدایت قبول کیوں نہیں کرتے یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے میں ان کا خیر خواہ ہوں یہ مجھے, مجھے اپنا بدخواہ کیوں سمجھتے ہیں میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کے دکھ کو سمجھنا ہو تو آپ اس باپ کو دیکھیں یا اس ماں کو دیکھیں جن کی اولاد نافرمان فرمان ہو اولاد نافرمان فرمان ہے سرکش ہے باغی ہے اور والدین تڑپتے ہیں اس کے لیے روتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہماری اولاد تباہی کی طرف جا رہی ہے ہلاکت کی طرف جا رہی ہے گمراہی کی طرف جا رہی ہے ناکامی کی طرف جا رہی ہے اور یہ دیکھ کر وہ تڑپتے ہیں روتے ہیں طرح طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد سمجھتی نہیں تو پھر وہ دکھ سے روتے ہیں میں نے بعض نافرمان فرمان قسم کی اولاد کے باپوں کو خود اپنی آنکھوں سے ایسے روتے ہوئے دیکھا جیسے ایک بچہ بلکتا ہے بلک بلک کو روتے ہوئے والد صاحب نہیں سمجھتے بہت کوشش کی ہے بہت سمجھایا نہیں سمجھتے نماز کی طرف نہیں آتے مسجد کی طرف نہیں آتے نشہ نہیں چھوڑتے اور گندی محفلیں اور مجلسے نہیں چھوڑتے بہت سمجھایا بلک بلک رو رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے لیکن سچ جانے کے باپ کے دل میں اور ماں کے دل میں اپنی نافرمان اولاد کا غم کچھ حیثیت نہیں رکھتا اس غم کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی کے سینے میں ہوتا ہے نہ ماننے والی امت کے لیے ایمان نہ لانے والی امت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا باخل کا اللہ حبیب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت ہی میں ڈال لیں گے تو اللہ نے جگہ جگہ تسلی دی سمجھایا اتنا غم نہ کریں تو حضور کو غم تھا امت کا غم انسانیت کا غم یہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے ایمان قبول کیوں نہیں آتے یہ غم تھا اور میرے عزیزوں غم تو دنیا میں بے شمار ہے ہر ایک کے ساتھ غم لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ اس دنیا میں کوئی بھی غم سے خالی نہیں ہے کسی نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی غم سے خالی نظر آئے یا تو وہ دیوانہ ہوگا یا جن اور دیو ہوگا مگر نہ اقل مند ہو اور انسان ہو تو غم سے خالی نہیں ہے ہر ایک کو غم ہے کسی کو روزگار کا غم ہے کسی کو ترقی کا غم ہے کسی کو دکان کا غم ہے کسی کو کاروبار کا غم ہے کسی کو رشتہ داروں کے ستائے جانے کا غم ہے کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے اور کسی کو اولاد ہونے کے باوجود ان کی نافرمانی کا غم ہے کسی کو اپنی صحت کا غم ہے تو مختلف قسم کے غم ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے لیکن یقین کریں سب سے قیمتی غم جس غم پر لاکھوں خوشیاں قربان کی جا سکتی ہیں وہ دین کا غم ہے وہ ایمان کا غم ہے وہ امت کا غم ہے حضور کی امت کا غم یہ حضور کی امت ہے اور بھٹکی ہوئی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے دوزخ کے راستے پر جا رہی ہے تباہی کے راستے پر جا رہی ہے اس کا غم اور سچ کہتا ہوں کہ آج ہمارے سینو میں بے شمار غم ہے لیکن یہ غم نہیں ہے اور شاید اسی لیے بہت غم ہے کہ یہ غم نہیں ہے اگر یہ غم ہو ہدایت کا غم ایمان کا غم امت کا غم اللہ کو راضی کرنے کا غم آخرت کا غم یہ فکر اگر ہو تو بہت ساری فکریں ایسی ہیں کہ اللہ پاک اس مبارک فکر کی برکت سے ان سے ہمیں ویسے ہی نجات دے دے لیکن یہ فکر آج نہیں ہے یہ فکر اٹھ گئی ہمارے اندر سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ فکر اور یہ غم عطا فرمائے تو فرمائے کہ لا لاحظ يسارعون نہ فلکفر آپ ان لوگوں کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں من اللذین قالوا آمنا بھی خاب خواب ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ولم تو من لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے میں مین اللہ اور خواب ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں دو قسم کے لوگ ایک وہ لوگ جس زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن دلوں میں ایمان نہیں یعنی منافق اور دوسرے یہودی فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ غمگین نہ ہوں زیادہ رنجیدہ اور پریشان نہ ہوں سماون القاضی یہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں یہ معنی بھی بنتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں اور یہ معنی بھی بنتا ہے کہ یہ جھوٹ سنتے ہیں اپنے مذہبی رہنماؤں سے جھوٹی باتیں سنتے ہیں جھوٹی کہانیاں جھوٹے قصے سے میں اگر چاہوں تو نام لے سکتا ہوں کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے بہت سے لوگ جھوٹی کہانیاں سننے کے عادی ہو چکے ہیں جوٹے سنتے ہیں سعجب ہوتا ہے سنتے اور سنتے ہی چلے جاتے ہیں سنتے ہی چلے جاتے ہیں توبہ کی توقیق ہی نہیں ہوتی حیرت کی بات ہے ان کا ضمیر مردہ ہو گیا مزاج ہی خراب ہو گیا سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی نہیں ہے سنتے جاتے ہیں اپنے مذہبی رہنماؤں سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں مگر سنتے اور قبول بھی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں ہمارے فرقے کے ہیں ہماری جماعت کے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں سرانکوں پر لیکن اگر نام لوں گا تو آپ کہیں گے को قوائت کو پھیلا رہا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے ہو رہا ہے آج کے مسلمانوں کے اندر بھی تو دو مانا بنتے ہیں اس کے ایک مانا تو یہ کہ یہ جھوٹ کو سنتے ہیں ابھی آگے چل کر اس کی مزید وضاحت ہوگی اور دوسرا مانا یہ کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں تو ہدایت کے لیے نہیں دل بدلنے کے لیے نہیں آتے بلکہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کے لیے ڈبلو سمعون لقوم ڈاٹ یہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے لم یاتو جو آپ کے پاس نہیں آتے وہ ان کو بھیجتے ہیں جاؤ تم سن کر آؤ ان کے کہنے پر یہ آتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں اب ظاہر کے کسی شیخ کے مرید ہوں مرید تعلق والے ہر وقت کے حاضر باش مجلس میں بیٹھنے والے وہ اگر باہر جا کر ایک بات کہیں گے تو لوگ ان کی بات کو جلدی قبول کریں گے کہیں گے یہ تو ان کا مرید ہے ان کی محسل میں بیٹھنے والا ان کی مجلس میں جانے والا اور اگر کوئی مخالف کہے گا تو اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے تو یہ وہ منافق لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور بڑے اخلاص کے ساتھ یعنی ظاہر کرتے تھے کہ ہم بڑے اخلاص کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر جا کر جھوٹ بولتے تھے پروپیگنڈا کرتے تھے بدنام کرتے تھے تو لوگ کہتے کہ یہ تو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے باوجود کہ یہ منافق ہیں مروت سے کام لیتے تھے مربت سے کام لیتے تھے ان کو مجلسوں سے اٹھ جانے کا حکم نہیں دیتے تھے تو فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں اور دوسری قوم کے لیے سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی جو ہر ریسون الکلیم یہ کلام کا موقع محل متعین ہونے کے بعد اس کے محل سے بدل دیتے ہیں یہ کلام میں تحریف کرتے ہیں کلام میں تحریف تحریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں تحریف لفظی اور تحریف مانوی تو ظاہر ہے کہ لفظی تحریف تو اللہ کے کلام میں ہو نہیں سکتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس میں مانوی تحریف کرتے بات کو بدل کر اس میں تبدیلی کر کے دوسروں کو سناتے تھے یقول تم حاضہ بخشو ہوں وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے قبول کر لینا نہ علم تو ضرور اور اگر کوئی تمہیں دوسرا حکم دیا جائے تو بچ کے رہنا پھر قبول نہ کرنا اللہ فرماتے ہیں کہ ان جاسوسوں کو ان منافقوں کو کچھ لوگ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر یہ مسئلہ پوچھو اگر تو تمہاری اور ہماری مرضی کے مطابق جواب ملے تو قبول کر لینا اور اگر ہماری مرضی کے مطابق جواب نہ ملے تو پھر قبول نہ کرنا اس آیت کے ضمن میں کئی واقعات لکھے ہیں ان میں سے دو واقعے زیادہ مشہور ہیں جن پر یہ احتقیمہ صادک آتی ہے ایک واقعہ یہ کہ تو کے اندر زانی اور کے لیے وہی حکم تھا جو اسلام کے اندر ہے یعنی غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجب سنسار کرنا یہی حکم تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ ان کے وڈیروں نے اس گندے عمل کا ارتقاب کرنا شروع کر دیا تو ان کے بعض مذہبی رہنماؤں نے اپنے وڈیروں کے لیے تورات کے حکم میں تبدیلی کر دی اور انہوں نے کہا کہ سنسار کرنے کی بجائے ان کا منہ کالا کیا جائے اور انہیں گدے پر سوار کر کے گھمایا جائے یہ سزا تجویز کر دی تو ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے بڑے خاندان کے دو افراد مرد اور عورت پکڑے گئے بدکاری میں تو انہوں نے کچھ لوگوں کو حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ جا کر مسئلہ پوچھو اگر تو حضور کرنے کے علاوہ کچھ اور فتوا دے تو قبول کر لینا لیکن اگر سنگسار کرنے کا فتویٰ دے تو قبول نہ کرنا ایک واقعہ تو یہ بیان کیا گیا دوسرا با یہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے بنو قریضہ اور بنو نذیر بنو قریضہ جو تھے یہ کمزور تھے اور بنو نذیر طاقتور تھے بنو نظیر نے طاقتور ہونے کے ناطے بنو قریضہ سے یہ تسلیم کروا رکھا تھا کہ اگر تمہارا بندہ قتل ہوا تو ہم اس کا تاوان دیں گے پچاس و سخت گندم اور اگر ہمارا بندہ قتل ہوا تو تم دو گے سو من ہم دیں گے پچاس من اور تم دو گے سو من وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس فیصلے پر عمل کرتے رہے اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہیں دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو قریضہ نے بنو قریضہ کے کسی شخص نے بنو نذیر کا ایک بندہ قتل کر دیا اور حسب سابق اس کا تاوان سو بسخ ان سے طلب کیا انہیں انکار کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا اور تمہارا دین ایک نسب ایک شہر ایک تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر تمہارے اور ہمارے خون میں فرق ہو تمہارے خون کی قیمت سو بسک اور ہمارے خون کی قیمت پچاس بسک ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں آج تک ہم مانتے رہے اپنی کمزوری کی وجہ سے لیکن اب چونکہ